دوسری غلط فہمی کیا فرق ہے آپ لوگوں کے بیچ میں اور رافز شیعہ اور تبدیلی جماعت والوں کے بیچ میں وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ آج جہاد نہیں ہے آپ بھی وہی کہتے ہو صبح نہ کہا دھوتان اڑا بات تو یہ ہے پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ راف شیعہ کیا کہتے ہیں اور تبدیلی جماعت والے حضرات کیا کہتے ہیں پھر ہماری بات بھی نمایاں ہو جائیں گی لیکن اگر سب کو خط ملد کر دیا جائے پھر تو حق اور بات کی پہچان نہیں رہ سکتی آئیے دیکھتے ہیں رافذی شیعہ کیا کہتے ہیں جیاد کے بارے میں خمین تحریر الوسیلہ میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو بیاسی میں تحریر الوسیلہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو بیاسی میں یعنی کہتا ہے وکول مافی قانون المام یخ کوں بھی عدل جہاد امام کا جو بھی قانون ہے اسی پر فیصلہ کیا جائے گا سوائے جہاد کے جہاد کی بات نہیں کریں گے نہ اس پہ کوئی فیصلہ ہوگا اگر امام کے قانون جہاد کا لفظ بھی آ جائے تو اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا جہاد کا مکمل انکار یعنی آج کے دور میں کوئی جہاد ہے ہی نہیں الوافی جلد نمبر دو صفحہ نمبر پینتالیس میں بہت بڑی بات کی ہے کہتا ہے الجہد مع المام الامام المنتظر تو حرام جہاد بارہویں منتظر امام کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کرنا اور اس کی فرم برداری کرنا حرام ہے مثل صرف شروما والخنزیر جیسا کہ مردار گوشت حرام ہے اور خنزیر کا گوشت حرام ہے ولا شہید ادیا اور کوئی بھی شہید نہیں سوائے شیعوں کے ولو عما تھا فراش ہتف انفی اگر وہ بستر پر کیوں نہ مر تو وہ شہید ہے کیوں کیوں شہید ہے کیونکہ وہ ہے وہ شیعہ ہے اور بہت سارے لمبے قول ہیں بس ایک دو پر اتفاق کرتا ہوں یہ پتہ چل گیا کہ جہاد کے متعلق ان کا کیا عقیدہ ہے ان کی کیا سوچ ہے تبلی جماعت والے حضرات ان کی فضائل اعمال دیکھیں فضائل اعمال میں فضائل جہاد ہے نہیں حالانکہ جہاد میں فضیلت والا عمل ہے صرف اتنی ہی نہیں بلکہ جتنی بھی آیات اور احادیث جہاد کے متعلق تھیں انہوں نے فضائل تبلیغ میں لکھ دی ساری جو صحیح ہے جو غیف ہے جتنی بھی تھی فضائل تبلیغ میں ان کو لکھ دی پہلے تو یہاں پر ناانصافی کی فضائل احمد مشہور کتاب ہے ہر بندہ جانتا ہے دیکھ ل اس میں فضائل جہاد نہیں ہے اس نام کا کو کوئی باب نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کا مشہور قول ہے میں کسی کتاب سے نقل نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اتنا مشہور ہے کسی کتاب کی ضرورت ہی نہیں کہنے کسی کتاب کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہر تبلیغی جانتا ہے اگرچہ اس نے سیروزے ہی لگائے ہیں وہی جانتا ہے اس قول کو وہ کہتے ہیں بھائی کافروں کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے اب جنگ کیوں کرتے ہو کافروں کے ساتھ جہاد کی کیا ضرورت ہے آپ انہیں سیدھی سادی دعوت اور تبلیغ کرو جب وہ دہر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں کل پڑھ لیتے ہیں پھر قتل کس چیز کا کرنا جنگ کی چیز بھی کرنا آپ صرف تبلیغ کرتے رہو جہاد کی کوئی ضرورت نہیں یہ دونوں جو قول اقوال ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں بالکل واضح ہیں کیا ہمارا قول بھی یہی ہے میں آپ لوگوں سے انصاف چاہتا ہوں نروز باللہ آپ نے کبھی بھی ہمارے علماء میں سے کسی نے کہا کہ جہاد حرام ہے جیسا کہ سور کا گوشت یا مردار جانور حرام ہے ایک قول دکھا دیں ایک قول ہمارے کسی بھی عالم کا دکھا دیں ہم جواب دیں اس کا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر تم لوگوں کے سامنے کیا ہم نے یہ کہا ہے کہ جب امام مہدی اگر پھر تو جہاد ہوگا اور جہاد نہیں ہوگا ایک عل مقول دکھائی یا ہمارے میں سے کسی نے یہ کہا ہے <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> کہ صرف داعد اور تبدیل کرتے رہو توحید کی دعوت کرتے رہو مشروقوں کو مسلمان بناتے رہو اور جہاد نہ کرو ہمارے علماء کا قول واضح ہے اب ذرا گزارش ہے اب اچھی طرح سنیں اور میں بار بار یہ بات کرتا ہوں ہمارا موقف کیا ہے جہاد سے اور شاید ہر درس میں یہ بات بیچ میں آتی ہے سبحان اللہ ہر غلط فہمی میں یہ بات بیچ میں ضرور آتی ہے ہمارے علماء کا موقف یہ ہے کہ جہاد تا قیامت رہے گا اسے کوئی بھی انسان روک نہیں سکتا جہاد شریعت کا عظیم حصہ ہے جہاد دین کی سر بلندی ہے جو جہاد کا انکار کرتا ہے وہ دائر اسلام سے خارج ہے لیکن آج کے دور میں کیا جہاد کریں یا نہ کریں علماء کا یہ قول ہے کہ آج کے دور میں جہاد کا وقت ابھی نہیں آیا ابھی امت اس کے لیے تیار نہیں ہے امت شرک بدعات و خوفات کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے امت امت میں ایمانی کمزوری بھی موجود ہے اور یہ بنیادی بات ہے امت میں اصلے کی کمزوری بھی موجود ہے پوری مکملات میں سے ہے اور یہ وقت ہے کہ لوگ توبہ کریں مصیبتیں بڑھ رہی ہیں ذلتیں بڑھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب ہے اس امت پر یہ وقت ہے کہ توبہ کریں جو مشرق ہے اپنے چلک سے توبہ کرے جو وداقی اپنے ودیات سے توبہ کرے جو سود خورے اپنے سوت خورے سے توبہ کرے جو ذان اپنے ذرا سے توبہ کرے جتنی بھی اس امت میں لوگ ہیں بدکار ہیں وہ اللہ تک کی طرف وجوہ کریں اپنے گناہ سے معافی مانگے اور توبہ کریں آج یہ وقت ہے امت میں تو کیا مطلب ہے کافر ہمارے ملک پہ حملہ کرے ہم تماشا دیکھتے رہ جائیں کچھ بھی نہ کریں نہیں ہر نہیں یہی پہ مسئلہ ہوتا ہے آپ دونوں جہادوں میں مکس اپ کر دیتے ہیں جہاد و پلو اور جہاد دفعہ میں ہماری گزارش ہے کہ دونوں کو الگ الگ سمجھیں دونوں کو احکام الگ الگ دیتے. اگر کوئی کافر ملک آپ کے ملک پر حملہ کرتا ہے تو اس وقت آپ پوری طاقت کے ساتھ جو آپ کے پاس اس وقت موجود ہے وہ لگا دو اور اس کا دفاع کرو اس میں حاکم وقت ہے ملک کی فوج ہے عوام الناس ہیں سارے مل جڑ کے اس کافر کو روکنے کی کوشش کریں اسے کہتے ہیں جہاد الدفع آپ دفاع کر رہے ہیں کس وقت تک کب تک یہ کرتے رہیں جب تک اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں کر دیتا وہ تو اس زمن تشا و تو دل جمنتشا بھی دکھل خیریف وہ اگر کامیابی مومنوں کے لیے لکھی ہے مسلمانوں کے لیے لکھی ہے کامیاب ہو کے رہیں گے اور یہی مقصد ہے کافر بھاگ کے نکل جائے گا واپس اور اگر کامیابی کافر کے لیے لکھی ہے اور مسلمان مغلوب ہونے ہیں تو جب مغلوب ہو جائیں گے اب ہتھیار ڈال دیں گے جب کافر کا بشرط مکمل غلبہ ہو جائے پچھلے زمانے میں جھنڈا ہوتا تھا جب گر جاتا تھا یعنی جنگ ہار گئے دوسرا فریق آج کے دور میں دار دارالخلافت جھنڈا ہے کسی ملک کا دار و خلافت جو ہے وہ جھنڈے کی مانند ہے جب کافر ظالم دار وخلافت کا قبضہ کر لیتا ہے اس کا مطلب ہے جنگ ہار چکے ہیں جب فوج جو پوری ٹریننگ کے ساتھ سالوں سال پوری ٹیکنالوجی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں جب وہ ہار جاتے ہیں اس مطلب ایک دوسرے کے پاس مخالفوں کی بہت بڑی طاقت ہے اس سے بھی زیادہ طاقت ہے تو عوام الناس کیا کر سکتے ہیں چریوں کے ساتھ اور پس پسٹل سے کیا کر سکتے ہیں عوام الناس تو اس وقت یہ حکمت نہیں ہے کہ ہتھیار اٹھا کے روڈ پہ چلتے تیر لوگوں کو مارنا شروع کر دو آپ ایک ماریں گے وہ دس ماریں گے یہ تفریح ہے جیسے کہ عام طور پہ آج کل ہوتا ہے جہاد الدفے میں یہ نہیں ہوتا جہاد الدفے میں جب کافر کا مکمل غلبہ ہو جائے اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں اب ہم کیا کریں سوال ہمارا ہے جواب ہم نے خود دینا اللہ تعالیٰ کو کیا کریں آپ کے سامنے دو راستے ہیں اگر کافر اگر کافر جب مکمل غلبہ حاصل کرے, کر لے کسی مسلمان ملک پر آپ کو آپ کی دینی شرائع جو ہیں ان سے منع نہیں کرتا یہ کو ظاہر کرنے سے منع نہیں کرتا یہ شرائع کیا یعنی نماز باجماعت آپ ادا پہلے بھی کرتے تھے اب بھی کرتے ہیں جب مسلمان حاکم تھا تب بھی آپ مسجد میں نماز پڑھتے تھے اب کافی رائے اب بھی آپ کو نہیں روکتا وہ مسجد میں آپ نماز ادا کر رہے ہیں رمضان میں آپ روزہ رکھتے ہیں عید آپ کرتے ہیں حج کے لیے آپ کو نہیں روکا جاتا زکوات آپ دیتے ہیں ارکان اسلام پورے ہوئے کہ نہیں جب آپ دین کو ظاہر کر سکتے ہو تو اس ملک میں رہو حاکم کافر ہمارے کام نہیں ہے جس نے جس نے اس حاکم کافر پھر حاکم کو حاکم بنایا ہے وہ جانے اور یہ حاکم جانے یہ ہمارے بس کی بات ہے نہیں جب اللہ تعالی چاہے اسے ہٹا دے اور جب چاہے کسی اور کو لے کے یہ ہمارے بس کی بات ہمارے بس کی بات کیا ہے سوال یہ ہے ہم کیا کریں نمبر دو اگر وہ ظالم کافر ہمیں روکتا ہے دین کو ظاہر کرنے سے مسجدیں بند ہو گئی اذان سننے کے لیے ترس گئے رمضان اور بغیر رمضان کا کو کوئی فرق کا پتہ نہیں ہے رمضان ہے یا نہیں روزہ کوئی رکھے تو اسے منع کرتے ہیں حج کے لیے دروازہ بند کر دی گیا کوئی حج نہیں کرے گا اس ملک سے آج کے بعد زکوٰۃ تو پہلے سے عام مسلمان بھی بیچارے غافل ہیں زکات کے مسئلے تو وہ تو پھر بھی اس نے سب کچھ بند کر دیا بینکنگ سسٹم میں کوئی زکات نہیں سب کچھ ختم کر دیا اگر یہ صورت ہے اللہ نہ کرو یہ میرے خیال کسی ملک میں میرے, میرے سامنے کبھی نہیں آئی اگر یہ صورت حال ہے فردن تو تب آپ کے سامنے پھر دو راستے ہیں اگر ہجرت کر سکتے ہو اس ملک سے اپنے دین کو بچانے کے لیے سب سے پہلے دین کو بچانا ہے پھر اپنے بچے ہیں اپنا مال ہے اپنی دولت ہے اپنی عزت ہے اپنا اپنی جان ہے وہ دوسرے نمبر پہ سب سے پہلے دین بچانا ہے جب کافرہ کو دین ظاہر کرنے سے منع کرتا ہے تو رہنے کا کیا فائدہ وہاں ہے اگر ہجرت کر سکتے اس ملک سے تو ہجرت کر کے مسلمان ملک میں چلے جائیں اس ملک میں چلیں جہاں پر آپ اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اگر آپ ہجرت نہیں کر سکتے تو آپ اس ملک میں رہیں اور اپنے عبادات اپنے دین پر اپنی طاقت کے مطابق عمل کرتے رہیں لا اللہ تعالی کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے کب تک جب تک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نازم نہیں ہوتا یہ ہمارا موقف ہے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جہاد حرام ہے ہم نے ایک جہاد کا کبھی انکار نہیں کیا ہم نے کبھی نہیں کہا کہ امت پیشن کی تو کچھ بھی ہوتا رہے کافر حملہ کرے جو کچھ بھی کرے ہم نے کبھی نہیں کہا ہاں جہاد الپلو کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جہاد و طلب کا وقت نہیں آج پوری دنیا میں جہاد دہشت گردی بن گیا ہے وجہ کیا ہے ایک گروہ کی وجہ سے چند لوگوں کی وجہ سے جہاد جو, جو دین اسلام کی سر بلندی تھی زینت تھی خوبصورتی تھی دین اسلام کی آج وہ دہشت گردی کیسے بن گئے اسی جہاد و طلب کی وجہ سے آپ کے پاس کیا ہے آپ خود حملہ کرنا چاہتے ہیں کافر روکتے کیا ہے آپ کے پاس کہتے ہیں ہمارے پاس ہماری جانیں ہیں ہم بلاسٹ کر دیتے ہیں یہ کس نے کہا آپ, آپ, آپ کے پاس اپنی جان ہے صرف اور آپ اپنی جنت حاصل کرنے کے لیے پوری امت کو مصیبت میں ڈال دو یہ کہاں کا انصاف ہے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیدان جنگ میں بھی اس کی اجازت نہیں دی کہ اپنی جان دے کے شہادت لے لو امت پیچھے جو کچھ بھی ہوتا رہ ہوتا رہے خود میں بار بار مثال پیش کرتا ہوں اگر وہاں پر صحابہ اکرام کو روکا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے حکم سے روکا انہیں اگرچہ بیاد کر چکے تھے بات یہ نہیں کہ سامنے جنت ہے اپنے گردن کٹوا کے جنت میں چلے جاؤ بات یہ ہے کہ مصلحہ کس چیز میں ہے امت میں مصلحہ عامہ جو ہے پوری امت کا سب اس کو مصلحہ کس چیز میں ہے بہتری کس چیز میں ہے میں اپنے گردن کٹوا تو امت کو مصیبت میں ڈال دوں تو میں نے کیا کیا یہ کہاں کا انصاف ہے تو جہید الطلب کا آج وقت نہیں ہے جہید الدف اور طلب دونوں طاقعمت رہیں گے لیکن امت میں حالت اچھا جہدف کے ایک صورت ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں آپ عاجز ہیں یہ فیصلہ کون کرے گا وقت کریں گے کہ بھائی عجز ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے دشمن کی اتنی طاقت ہے اب اس نے در و حملہ کر لیا ہے وہ قابض ہو گئے اب ہتھیار ڈال دو جب حاکم وقت کی فوج کام نہ آئے علمان ہے کہ ہتھیار ڈال دو آپ کون ہتھیار رکانے والے سوال ہے. اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا قیامت کے دن پھر تم ہتھیار کیوں اٹھایا اللہ تعالیٰ فسٹ الو اللہ ذکر ان کو تم لاتا ہے ذکر نے ہتھیار ڈال دو آپ کے پاس حجت ہے قیامت کے دن کوئی جواب تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے حکم دیا قرآن مجید میں علماء کی تک رجوع کرو علماء کا یہ فتویٰ ہے میں نے اس پہ عمل کیا لیکن جب خود ہتھیار اٹھاتے ہو مخالفت کرتے ہو کے پاس کیا جواز ہے آپ کے پاس کیوں کیا آپ نے کیا جواب کون سا عالم ہے آپ کے ساتھ آج دیکھیے امت میں کون سا عالم ہے ان کے ساتھ جو آج کہتے ہیں آج جہاد ہے اور آج جو کچھ ہو رہا ہے حق ہے کون ہے امت کی بڑے علماء کے ایک نام تو بتائیں پھر مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ یہ بک چکے ہیں جو علماء سلافین ہیں ان سے صرف نماز کا طہارت تہارت مسائل پوچھتے رہو جہاد کے بارے میں اس سے پوچھے جو مجاہد ہیں اپنے راستے خود بند کر چکے ہیں ورنہ جو عالم ہے ارت اور نماز کے مسائل جانتا ہے وہ جہاد مسائل بھی تو جانتا ہے وہ کیسا فقی ہے جو فقا کی کتابیں پڑھتا ہے سب سوائے کتاب الجہاد کی اور کون سی فقا کی کتابیں جس میں کتاب الجہاد کا ذکر نہ ہو ایک تو دکھا چاروں فقہ کی آپ کتابیں اٹھائے فقا مشہور ہے نا چار مشہور ہیں. چاروں کوئی بھی فقہ کے چھوٹے سے چھوٹے لیکن سے, سے تک کتاب الجہاد اگر کتاب الجہاد کے بارے میں سوال نہیں کرتے تو پھر طہارت طارتی مسائل میں کیوں سوال کرتے ہو اسے پھر طہارت کے مسائل کے سوال ان سے کرو جو سب سے زیادہ اچھا وزو کرتے ہیں تہارت کرتا ہے ہیلتھ مسائل سے عورتوں سے پوچھا کرو زکات مسائل تاجر عالم سے پوچھا کرو پھر تو یہ ہوگا نا ہر بندہ اپنے اپنے فیلڈ کا ماہر ہو جائے گا اور ہر بندہ یعنی کی طرف کون لوٹے گا غیر تو ہمارا موقف واضح ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے ہم نے کسی کو جہاد شرعی جہاد نبوی سے نہیں روکا ہم نے اس جہاد سے ضرور روکا ہے جو جہاد نبوی نہیں ہے اور دلائل کے ساتھ ہم بیان کر رہے ہیں اور درائ سے ہم بیان کرتے رہیں گے